نبی اللہ علی سب نورام نبئی تو سن الاعتکاف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 راضی میں علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اسکر اللہ توبو اللہ وغیرہ کی سدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے نمائی آواز سے جواب دوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ و صحبہ و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کا فرمان نور بار ہے کہ شب جمعہ اور روزے جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلالہ وصحبہ و بارکہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا یہ تو اس کے بہت سارے کارنامے ہیں منقول ہے کہ آپ کا نظام احتساب یہ بہت مضبوط تھا پوچھ گچھ کا نظام جو تھا یہ بڑا مضبوط تھا اور اپنے امال کا احتساب یہ خود فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ فلسطین کے عامل صاحب رسول حضرت سیدنا ابو راشد ارضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا احتساب کرنا شروع کیا پوچھ گچھ کرنا شروع کی تو سیدنا ابو راشد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمائے کہ میرے آنسو محاسبے کی وجہ سے نہیں بہ رہے بلکہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا ہے تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں واقعی جس نے اپنی زندگی میں بڑے کارنامے سر انجام دینے ہیں جو چاہتا ہے کہ میں بڑا کام کر جاؤں تو بزرگوں کی سیرت سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ نبی پاک علی سلاۃسلام نے آپ کے بارے میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل انہیں یعنی امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت ریافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو کہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں یہ چالیس سال تک حکومتی منصب پر جلوہ افروز رہے اور آپ کی سیرت میں جو آپ کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے چند ایک عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ بائیس رجب المرجب یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم ہے اور الحمد اس دن بھی یعنی شب جمعرات جمع بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں انشاءاللہ اللہ سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر سلسلہ بھی ہوگا نگران شورا اس سلسلے کو کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اس سلسلے سے پہلے جلوس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تو علماء جو بیان کرتے کہ نیک لوگوں کی صالحین کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول ہونے کا سبب بنتا ہے تو اسلامی شہروں میں سازشوں کے ذریعے فتنہ پھیلانے والے خوارج کی سرکوبی فرمائی آپ نے یہاں تک کہ فتنہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور آپ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت یہ خوراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرس اور یمن تک پھیل چکی تھی یعنی آپ رضی اللہ عنہ کا وہ مبارک دور تھا اٹھائیس سین ہجری میں جب اسلام کو سب سے پہلی بحری فوج کی قیادت فرمائی گئی اور قبرص کو فتح کیا اور یہ جو چونکہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ سسٹم آپ بڑا بنایا کرتے تھے تو بحری جہاز بنانے کے لیے ان انچاس سین ہجری میں کارخانے قائم فرمائے اور ساحل پر ہی تمام کاریگروں کی رہائش وغیرہ کا انتظام کر دیا تاکہ بحری جہاز بنانے کے اہم کام میں خلل واقع نہ ہو سبحان اللہ سرکاری خطوط اس کی نقل کو محفوظ رکھنے کا نظام بنایا اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے لیے آپ نے بیت المال سے ایک لاکھ درم دینے کا حکم تحریر فرمایا لیکن اس نے تصرف کر کے اسے ایک کی بجائے دو لاکھ کر دیا آپ کو جب اس خیانت کا علم ہوا تو اس کا محاسبہ فرمایا اور اس کے بعد خطوط پر مہر لگانے کا نظام نافذ کر دیا سب سے پہلے کعبہ شریف میں ممبر کی ترقید یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی سبحان اللہ اور سب سے پہلے خانہ کعبہ پر ریشم کا قیمتی غلاف چڑھایا اور اس کی خدمت کے لیے متعدد غلام مقرر فرمائے عوام کی خیر خاہی کے لیے شام اور روم کے درمیان واقع ایک مرعش نامی غیر آباد علاقے میں فوجی چھاونی قیام فرمائی اور جہاں پر بھی نیا علاقہ قائم ہوتا تھا چونکہ مسلمانوں کی رہائش کا سلسلہ ہوتا تھا تو پانی اور دیگر جو ضروریات تھیں ان کا نظام بنایا جاتا تھا یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے نہری نظام قائم فرمایا ریا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محکمہ بنایا جس کے تحت ہر علاقے میں ایک افسر مقرر تھا تاکہ وہ لوگوں کی معمولی ضرورتیں خود پوری کریں اور بڑی ضرورتوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کریں نیز ان کے کسی بھی گھر میں آنے والے مہمان یا بچے کی ولادت میں معلومات رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کے وظائف کی ترکیب بنا سکے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جب اس طرح کے معاملات پڑتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اللہ جس طرح سے ایک سسٹم بنایا ایک کام کو جو کام لیا اس کو کمال درجے کا مطلب ایک خوبصورت انداز سے کرنے کی کوشش کی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دو ماہ دو سال اور چند ماہ کے عرصے میں ایسا بہترین نظام بنایا کہ مسلمان غنی ہو گئے تو یہ کیا ہوتا ہے اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو جس نے بھی جو بڑا کام کیا نا تو یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے تو وقت کو غنی جانا کہ جو مجھے وقت ملا ہے نا اس وقت میں مجھے کوئی جو کام کرنا ہے نا وہ کام میں کمال درجے کا کر جاؤں تو کسی نے لکھا کہ جس طرح بہتے دریا کی گزری لہریں واپس نہیں آ سکتی اسی طرح گزرا وقت بھی پھر آتا نہیں ہے کئی موقع ایسے ہوتے کئی موقع ایسے ہوتے کہ انسان اپنی زندگی میں کئی نیک کام کر سکتا ہے دعوت اسلامی کہ مدنی واول سے جو وابستہ ہوتے ہیں مدنی چینل جو دیکھتے ہیں اب ذہن میں آتا ہے کہ یار کچھ کر جائیں کچھ کر جائیں رات کو ایک جگہ ہم شہری اجتمام میں حاضر تھے تو وہاں پر ایک اسلام بھائی جو ہر سال ایک ماہ کے مدنی کافلے میں جاتے تھے اس بار اپنے علاقے کے ایک ماہ کے مدنی کافلے میں نہیں گئے اچھا جو کام انہوں نے جس کا عذر بنایا تھا نا کہ یار اس کام کی وجہ سے میں نہیں جاتا ہوں تو میں نے دیکھا وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ کام وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے مدنی کافلہ سفر کر کے بھی واپس آ گیا تو نیکی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہمارا یوں سمجھ لیں کہ مینج نہ ہونے کی وجہ سے ایک طریقہ کار طے نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک مدنی پھول قبول فرمائے کہ گزرا وقت جو ہے وہ پھر ہاتھ آتا نہیں ہے کسی کا بچپن دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا نہ جوانی پھر مل سکتی ہے نہ بڑھاپے سے چھٹکارا ملے گا بڑھاپے کے بعد تو موت ہے جب دنیا سے جانا ہے تو یہ سارا نظام اگر ہم غور کرتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تو یہی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ سورج اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے چاند ستارے بھی مخصوص وقت پر آسمان کی وسعتوں میں جلواگر ہوتے ہیں یہ سب چیزیں کبھی اپنے وقت سے مؤخر ہوئی نہ ہوں گی اور جس دن ہوں گی وہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ زندگی جو ہے یہ بڑی مختصر ہے جو وقت مل گیا سو مل گیا آئندہ وقت ملنے کی امید جو ہے وہ دھوکہ ہے کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آگوش ہونے والے ہوں کیونکہ موت کا بھی ایک وقت معین ہے اس سے پہلے نہ موت آئے گی نہ بعد میں آئے گی یہ ہمارا ایمان ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو نمبر ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو تنگ دستی سے پہلے فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ آپ سب کو صحت و بھری و بھری برکت و بھری مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرمائے مجھے بھی نصیب فرمائے ہم سب کو نصیب فرمائے تو بعد اوقات وقت ہوتا ہے علم سیکھنے کا بعض کا وقت ہوتا ہے کوئی مدنی کام کرنے کا کوئی نیکی کرنے کا وقت تو ہوتا ہے کہ ابھی میرے ہاتھ میں پیسے ہیں چلو اللہ کا گھر بن رہا ہے میں اس میں کچھ مدد کر دوں لیکن نفس و شیطان یہ شرارت کرتے کہ یار مال خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مطلب وہ بندہ رک جاتا ہے وہ وقت وہ گزر جاتا ہے کام تو ہو جاتا ہے نیکی کا کوئی کام بلکہ میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے محلے میں اگر مسجد بن رہی تھی آپ کو اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد بنانے میں تعاون کریں آپ نے کہا ابھی نہیں کرتا ہوں بعد میں کروں گا بعد میں کروں گا مسجد بن گئی ہمارے سامنے نیکی کا کام رکتا نہیں ہے وقت دینے کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ چلیں جناب یہ دین کا کام ہو رہا ہے کچھ آپ اس میں وقت اطافرمائے آپ اپنی صلاحیتیں پیش کریں ہم نہیں کرتے لیکن وہ دین کا کام جو ہے وہ اپنے وقت پر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن ہم اس سعادت اور اس برکت کو لینے سے محروم ہو جاتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر آج وقت ہے تو اس کی قدر کر لیجئے اگر آج تندرستی ہے اس کی قدر کر لیجئے کہ بسا اوقات معاش وغیرہ میں بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بھائی فارغ نہیں ہوتا فارغ ہوتا ہے تو تندرست نہیں ہوتا ہے تو جو انسان تندرست بھی ہوں فارغ بھی ہوں مگر نیک اعمال بجا لانے میں سستی کرتا ہے تو وہ نقصان میں ہے تو اللہ توفیق دے کوئی ایسا شیڈول بنائے کہ جس میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی کوئی گنجائش ہو ہم اپنے آپ کو یوں بظاہر اتنا پیک رکھتے ہیں کہ جناب مجھے مدنی قافلے میں جانے کی فرصت نہیں ہے مجھے مدب اجتماع میں آنے کی فرصت نہیں ہے مجھے مدنی چینل دیکھنے کی فرصت نہیں ہے مجھے مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ہے تو یہ بظاہر اپنے آپ کو منا لیتے لیکن کہیں اگر دنیاوی معاملہ آتا ہے تو فوراً پیش پیش ہو جاتے ہیں فوراً روانگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا پرانے پاک میں سورہ معدہ آئت نمبر اڑتالیس میں فس خیرات ترجمہ کنز ایمان کہ بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو تو اس آیت کے تحت تفسیر سرات الجینان جلدو میں بہت پیارے مدری پھول دیے گئے سنیے کہ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کو دنیا اور آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ نہیں ہے اس میں بحث و مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں رضائی الائی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلے کی دعوت دیتا ہے چنانچہ یہاں بھی اسی انداز سے ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے اختلاف کی وجوہات میں فلسفیانہ بحثے کرنے بال کی کھال اتارنے کے بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی ہے تو یہ آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو دندے ہو رہے ہیں اس پر تو بہت سارا کلام مدنی چرے پر نگرانی شرح فرماتے ہیں کہ کس قدر مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے پھر بھی اس میں بحث کرنے میں اس کی باریکیاں نکالنے میں مطب لگے پڑیں اور اس باریکیاں نکالنے کو اپنی قابلیت و مہارت ابار کیا جاتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے اسلام کے حسن سے یہ ہے آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے تو ان مدنی پھولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تنقیدی جائزہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ کمزوری کہاں ہے ہم کن کن باتوں میں اپنے معاملات کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں کس کس طرح سے مطلب ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں اخبار کے مطالعے میں بڑا مزہ آتا ہے ہر وقت ملکی حالات سے بندہ اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کرتا ہے کون کیا کر رہا ہے یہ سب خبر ہوگی لیکن جہاں دین کی بات سیکھنے کی بات آتی ہے جہاں علم دین حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں یار سستی ہے سستیے موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس قدر مصروف ہو چکا کہ کسی اور کام کے لیے وقت نکالنے کی اس کو فرصت نہیں مل رہی ہے کئی ایسے ایس ہوتے ہیں کہ جنہوں نے درست قرآن پڑھنا سیکھا اب اگر آج ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ بھی قرآن پڑھائیں تو بظاہر وہ پیش کرتے کہ ذرا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلام بھائیو جو دعوت اسلامی کی برکتیں پا چکے الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر جنہوں نے قرآن سیکھا اب اگر وہ غور کریں کہ ہمیں سکھانے والوں نے یہ سستی کی ہوتی تو کیا آج ہم قرآن سیکھے ہوئے ہوتے دن کی باتوں پر اتنے عمل کرنے میں رغبت ملتی ہے اگر ہمیں آگے بڑھانے والوں نے سستی کی ہوتی تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو جو بھی نیکی کے مدنی کام ہوتے ہیں خاص کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مساجد میں اسلامی بھائیوں سے رابطے یہ ہر کوئی نہیں رکھتا ہے درس بیان یہ سب ایسے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکتے الحمد للہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت اور روزانہ تین چار آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ترجمے کا بیان ہوتا ہے اور تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے الحمد کئی ایسی مساجد میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی جہاں اسلامی بھائیوں نے مستقل مزاجی سے سلسلہ شروع کیا تو ایک دن ایسا آیا کہ ختم قرآن کرنے کی سعادت حاصل ہوگئی پورا قرآن, پورا قرآن مکمل ہوا ان کا انہوں نے ترجمے کا سلسلہ ہوا تفسیر کا بیان سنا تو یہ مستقل مزاجی تو دنیاوی لحاظ سے تو کئی معاملوں میں ہم مستقل رہتے جیسے کھانا کھانے کی سستی نہیں ہوتی ہے کام پہ جانے کی سستی نہیں ہوتی ہے ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم کریں گے لیکن جہاں دین کے معاملات ہوں تو میرے میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی سستی ہوتی ہے ہمارے پیارے امیر علیہ سنت سستی کا علاج عطا فرماتے ہوئے مدنی مذاکرے میں آپ نے چند مدنی پول ارشاد فرمائے جو ہمیں یوں سمجھے کہ بیدار کر سکتی ہیں اگر دل کے کالوں سے سنیں تو میرے امیر علیہسنت فرماتے ہیں کہ کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا آنا یہ موت کا پیغام بر یعنی پیغام دینے والا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہم، ہمارا ہر قدم جو ہے وہ موت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے ہماری زندگی کا ایک دن جو ہے وہ روزانہ کم ہو رہا ہے جو سورج گرو بول رہے وہ ہمارے لیے دوبارہ وہ دن نہیں آئے گا وہ دن گزار چکے تو اب جب زندگی مختصر ہے زندگی کی طرف ہم ہمارا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آخرت پیش نظر ہے تو اس آخرت کی تیاری کے لیے ہماری کوششیں کیا ہے بزرگوں کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں بزرگ رحمت اللہ تعالی نے بڑی عبادت کیا کرتے تھے زندگی کے جب آخری ایام آئے تو آپ نے اپنی عبادت کے معاملات بڑھا دیے تو کسی نے کہا کہ حضرت ساری زندگی عبادت ریاضت تلاوت میں گزاری ہے اب اتنی نکات ہو گئی اتنے امراض ہو گئے تو اب کچھ اپنے حال پر رحم فرمائے کچھ آپ آرام بھی فرما تو فرمائے کہ اے شخص جب گھوڑا جو ہے وہ منزل کی طرف دوڑتا ہے جیسے ہی منزل قریب آتی ہے تو تم بتاؤ کہ وہ اپنی رفتار کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے تو کہاں زیادہ کرتا ہے تو کہا کہ میری منزل قریب ہے ان قریب میں دار العمل سے چلا جاؤں گا میرے لیے پھر گنجائش نہیں ہوگی کچھ کرنے کی لہٰذا جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے امال میں بہتری لے ہوں پیدا کر لوں تو ہم بھی تو غور کریں ہم بھی تو سوچیں کہ آخر ہماری زندگی کا بھی تو کوئی اینڈ ہے نا کوئی ایسا دن بھی تو ہے جو ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا کوئی ایسا سانس بھی تو ہے جو ہماری زندگی کا آخری سانس ہوگا کوئی ایسا مہینہ بھی تو ہے جو ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہوگا کون سا ہوگا ہمیں نہیں پتا امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے کا ارشاد ہے کہ انسان تیری زندگی کیا ہے یہی سانس تو ہے یہی سانس ہے جو تو لے رہا ہے ایک سانس وہ جو تو لے چکا اب دوبارہ نہیں لے سکے گا ایک سانس وہ جو تو لے گا اس کی گارنٹی نہیں لے گا کہ نہیں لے گا ایک سانس وہ جو لے رہا ہے یہ لے رہا ہے نا یہی تیری زندگی ہے اسی میں جو چاہے تو نیک عمل کر لے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی آخرت کو اگر پیش نظر رکھتے ہیں تو پھر سستی کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یار ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہو اور یہ واقعی ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی بزرگ رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اچھے انداز سے وضو کرتا ہوں اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یوں تصور کرتا ہوں کہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے میں یوں تصور کرتا ہوں جیسے پل سرات پر کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے دائیں جانب جنت ہے, بائیں جانب جہنم ہے یہ تصور کرتا ہوں کہ موت میرے پیچھے ہے اور یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے یہ میری زندگی کی آخری نمازیں اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا اب سننے والا بڑا حیران ہوا کا کہ حضرت ایسی نمازیں آپ کب سے پڑھ رہے فرمایا چالیس سال ہو گئے میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں چالیس سال سے گویا ہر نماز اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ رہے ہیں بتائیں کیسی نماز ہوگی اور آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم اپنی زندگی پر غور کریں ماضی میں جھانکیے کئی لوگ موت کے ذکر سے گھبراتے تھے کئی لوگ موت کے ذکر سے گھبراتے تھے مگر اب ان کی برسی ہو چکی ہے چلے گا دنیا سے کئی لوگ ایسے جو کہتے تھے کہ میرے بغیر میری دکان نہیں چلے گی میرے بغیر میرا کاروبار نہیں چلے گا دنیا سے گئے دو دن نہیں چلا ایک دن ہو سکتا ہے نہیں چلا پھر کاروبار تو چل رہا ہے آج وہ نہیں ہے آج وہ نہیں ہے تو اپنی موت کو یاد کیجیے ہمارے اسلاب بزرگان دین کپڑے کے تھان دیکھتے تو کفن یاد آ جاتا تھا ان کو کفن یاد آ جاتا تھا تو یوں پیش نظر اگر موت ہوگی پیش نظر اگر آخرت ہوگی تو ہم اپنا اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو مستحب کام تو بہت دور کی بات رہی آج کل تو مستحبات واجبات اور فرائض ان کی ادائیگی میں سستی کی جاتی ہے حالانکہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ یہ منافقین کی علامت ہے پنج وقتا نماز کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نسا پارا پانچ سورہ ایک سو آیت نمبر ایک سو تین میں ارشاد فرماتا ہے کتاب ترجمہ کنزلی ایمان بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے یعنی ہر نماز کا خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازم و ضروری ہے چنانچہ جو لوگ اس وقت کا خیال نہیں رکھتے یا ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے متعلق پارا پانچ سورہ نسا آیت نمبر ایک سو بیالیس میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے سونا قوموں کسلا یور اون اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے یعنی سراد الجنان جلد دوم تین سو پینتیس پر ہیں منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے ہی نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف دے حاصل ہو سکے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا تنہائی میں نہ پڑھنا لوگوں کے سامنے خوشی اور خزوص سے اور تنہائی میں جلدی جلدی نماز پڑھنا یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا دل جمعی کی کوشش نہ کرنا وغیرہ یہ سب سستی کی علامت ہیں کیا ہم غور کرتے ہیں کہ جتنی پنکچلٹی ہماری دیگر اپنے آفس ورک میں ہوتی ہے کیا نماز میں ہے ایسی جیسا لباس ہم کسی بڑی شخصیت کے سامنے پہن کر جانے میں مطلب ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں بابا اس کے پاس جائیں گے تو ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے بالکل بٹن بھی لگے ہوئے ہیں نا جیسے چپراسی اگر باہر بیٹھا ہو اور اس کا باس اگر اس کو کال کرے کیسا ہوتا ہے وہ سارا حساب کتاب صحیح کر کے ٹوپی ووپی صحیح کر کے پھر کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ باس ناراض ہو جائے گا تو ہم جو نمازوں کے لیے بھی اگر آ جاتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے یعنی مارکیٹوں میں تو بعد اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں سارے کپڑے آپ کے گندے ہو رہے ہیں آپ کام کاج کے ایسے بدبو دار کپڑوں میں جس میں آئل لگا ہے گریس لگا ہے آپ ایسی حالت میں مسجد میں آ گئے مسجد کا فرش آلودہ ہو رہا ہے دریاں آلودہ ہو رہی ہیں آپ خود سوچیں لیکن ہم اس طرح دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نماز ادا کریں امیر علیہ سنت مدن انعام بھی عطا فرمائے کہ خوشوخو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اپنے اپنا اس معاملے میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ میری ہر آنے والی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو مزید اس کے واجبات سیکھوں مستحبات سیکھوں اور اچھے انداز سے خوشبو لگا کر کپ اچھے کپڑوں کے ساتھ امامہ شریف باندھ کر توجہ کے ساتھ مخارج درست کر کے سارے معاملات بہتر کر کے ہمیں نماز ادا کروں تو اللہ ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا محمد بن قاب رحمت اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ بدن کا درست رہنا عبادت کرنے میں معاون ہوتا ہے یعنی صحت ایک عظیم عظیم نعمت ہے جبکہ بیمار اور سست شخص عبادت کرنے سے لاچار و عاجز ہوتا ہے تو صحت و تندرستی کے ساتھ غربت کا ہونا ہے اس بات سے بہتر ہے کہ لاچاری کے ساتھ مالداری ہو نیک طبیعت ہونا ہے کہ ایسا روحانی سرور ہے جس کے سبب اللہ اپنے بندے کو اپنی اتاد کی توفیق اور عبادت کے لیے اکتاہٹ سے پاک زندگی اور تھکاوٹ سے پاک جسم عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا کے خوفناک خطرات سے معمول کر دیتا ہے جب زندگی خدشات و خطرات سے محفوظ ہو جائے تنگی نہ رہے تو دل جلا پاتا ہے نفس مطمئن ہو جاتا ہے ایسا شخص نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جسے اس بات پر یقین ہو کہ موت بس آنے ہی والی ہے عبادت کو جلد ادا کرنے کے معاملے میں وہ حریص ہو جاتا ہے کوتاہی کو تر کر دیتا ہے پہلی فرصت میں تعت و عبادات بجا لاتا ہے سستی اور کاہلی سے کام نہیں کرتا مکمل احتمام کے ساتھ ہر کام بر وقت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے تو سست و کاہل کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑے گا کاہل و سست کبھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا وہ کہتے نا کہ بغیر محنت کے تو لکما بھی منہ میں نہیں جاتا ہے تو ہم اگر کسی معاملے میں نیکی کے کام کو کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کے کام میں سستی نہ کریں اور سستی کے متعلق ہمارے بزرگان دین اپنے متعلقین کو بڑی پیاری نصیحت فرماتے تھے ایک بار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ تم تو بہت کند ذہن تھے پڑھنے میں آپ کمزور تھے فرماتے تم تو بہت کند ذہن تھے مگر تمہاری کوشش اور مداومت یعنی ہمیشگی نے تمہیں آگے بڑھایا پھر امام اعظم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سستی سے بچتے رہنا کہ سستی ایک بہت بڑی آفت اور منوس چیز ہے سینا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی عرماتے کہ اگر تو اپنے دل میں سختی یا بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے کہ تون نے کوئی فضول گوئی کی ہے یہ اب اس کے وجوہات بتائی جا رہی کہ کس سبب سے بندے کے جسم میں سستی ہو جاتی ہے عبادت میں لذت نہیں ملتی آخر وہ کون سے ایسے عوامل ہوتے کہ جس کے سبب جو ہے وہ عبادت کی لذت نہیں ملتی شیخ طریقت امیر علیہ سنت سہان اللہ کیا خوب فرماتے کہ محض سستی کی بنا پر بے جماعت نماز پڑھنا یہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے یعنی تنظیمی طور پر بھی جا امیر علیہ سنت کا معمول مطلب ظاہر مصروفیت بڑھ جاتی تھی تو الحمد امیر اہل سنت کے ساتھ جو اس ٹائم رہا کرتے ہیں وہ باقاعدہ اس کا سلسلہ ہے کہ امیر علیہ سنت جماعت کا اہتمام فرماتے ہیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سستی کے بڑے نقصانات ہیں کہ اپنے کام میں اب یہ چاہے دنیاوی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں کوئی جاب کر رہا ہے اپنے کام میں سستی کرتا ہے تو بسا ہو وہ اپنی جاب سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے تو اپنے کام میں خوب محنت کرنی چاہیے ورنہ سست آدمی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے سستی ایسی بری چیز ہے جو آدمی کی تمام بہترین صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے بستر پر ایک ہفتہ سستی کی وجہ سے آرام کرنے سے ہڈیوں کے حجم میں ایک فیصد کمی واقع ہوتی ہے اس لیے تو بڑے آپریشن اور ایک قسم کے وبائی نزلیں وغیرہ میں مبتلا ہونے کے بعد مریض کو کیلشیم کی اضافی خوراک استعمال کرائی جاتی ہے بستر میں لیٹے رہنے سے ہڈیاں بے عملی کی وجہ سے گھلتی رہتی ہیں کسی نے کہا کہ سستی مفلسی کی ماں ہے سستی سے عمل کا ثواب اور قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے سستی اور آرام پسندی سے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں سستی سے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے سستی نیکیوں میں اضافے سے محروم کر دیتی ہے سستی سے تساہل پسندی یعنی غفلت کی بیماری لاحق ہوتی ہے اور بس بعض اوقات بندہ کسی کام پر اتنا پریشان اور دل برداشتہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی اہم اور بڑے کام کی ہمت نہیں کر پاتا اور یوں اس کی زندگی بیکار گزرتی ہے کئی ایسے ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بڑے کام کرنے کا موقع ملا یہ بڑے کام سے مراد اگر صرف دنیاوی طور پر لیا جائے کہ میں تو جناب بڑا کام ہی تو کر رہا ہوں میں ڈاکٹر بن گیا ہوں میں بڑا کام ہی تو کر رہا ہوں اتنا بڑا بزنس مین بن گیا ہوں میں نے بہت کامیابی سے زندگی گزاری میرا بڑا گھر ہے ٹھیک ہے آپ نے دنیاوی کامیابیاں حاصل کر لی لیکن آخرت کے معاملے میں کیا ہوا آپ ڈاکٹر بن گئے لیکن آپ نے دنیا کا تو اتنا علم سیکھا دین کے بارے میں کتنا معلومات رکھتے تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں دنیاوی طور پر اس کو لیا جاتا ہے کہ دنیاوی طور پر بڑے پنچوئل ہیں لیکن کیا اتنی پنکچلٹی کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھتے دنیاوی طور پر آپ اپنے باس کو راضی کرنے میں بڑے کامیاب رہے آپ کا جو باس تھا وہ آپ سے بڑا راضی رہا آپ کے ہر سال گریڈ میں انکریمنٹ میں اضافہ ہوتا رہا لیکن کیا یہ معاملہ رب کی بارگاہی آپ کا رہا کیا آپ بڑے پنکچول رہے وہاں پر سدائیں سن کر سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ گئے. آپ روزانہ قرآن پڑھنے والے ہیں سبحان اللہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے تو اس طرح رکھے جس طرح رکھنے کا حق تھا تو ٹھیک ہے آپ کامیاب ہو گئے آپ نے حج کیا تو اس طرح کیا جیسے حج کرنے ایک مطلب بطلوب ہے کہ جس کا جس طرح حج کیا جائے کہ حج کے متعلق فرمایا گیا کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے تو کیا ایسا حج ہوا ہمارا یا ہمارا یہ عبادت اور ریاضت اور نیکی کے کاموں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوا میں نے مسجد بنائی تو لوگوں کو میرا ظاہر ہو جائے کہ جناب میں نے مسجد بنائی ہے میں نے دعوت اسلامی کو بھی کئی مدنی احتیاط دیے تو سب کو بتایا کہ جناب اتنے اتنے مدارس کی میں نے اپنی طرف سے بنائی مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ نیکی کے کام کیے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس معاملے میں ہر لمحہ ہی سمجھنے اپنا احتساب ہونا چاہیے ہر لمحہ احتساب ہونا چاہیے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ رجب شابان ان کے روزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اب روزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو دل میں گدگی ہوتی ہے پتا تو چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے رات کو اٹھتے ہیں تحجد کے لیے تو اب گھر میں تو کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا ہم اٹھ گئے تو اب زور سے دروازہ کھولنا بند کرنا باورچی خانوں میں جا کے پانی کا شور کرنا برتن بجانا یہ کیا تھا کہ گھر والوں کی کسی کی آنکھ کھولے تو پتہ تو چلے کہ میں نے رات کو اٹھ کے نماز پڑھی ہے میں نے نماز پڑھی تھی تو پتہ کیسے چلے گا میں نے روزہ رکھا پتہ کیسے چلے گا تو اب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں جناب یہ نیک عمل کر رہا ہوں ہم اپنے اس نیک عمل کو برباد کر جاتے ہیں اگر سستی محسوس کرتے ہیں تو سبحان اللہ امیر الصنت فرماتے بلکہ مدنی پھول لکھیں کہ سستی چونکہ نفس و شیطان کی طرف سے ہوتی ہے لہٰذا غور کیجئے کہ ایسا مدنی کام جو ہمارے لیے عظیم ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہو اور ہم اس سے محروم ہو جائیں اور واقعی آج کل کے دور میں اس بات کو بڑا ضروری ہو گیا ہے ہم تھوڑا محاسبہ کریں کہ بعدوں کا بڑھتے ہوئے گنا بڑھتے ہوئے جو معاملات ہیں بے حیائی کے بد عملی کے کرپشن کے ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے ہم یہ کہتے کہ جناب یہ شرابیں جو عام ہو رہی ہیں تو وہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے شرابی ہمارے گھروں میں یہ نشے کا معاملہ نہیں ہے بے حیائی کا معاملہ نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ جو برائی بڑھتی ہے تو اس بڑھتی ہوئی برائی کو روکنے کے لیے جو دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں یا اپنی پیاری مدنی تحریک کو دیجیے اپنا وقت دیجیے اپنا مال دیجیے اپنی سوچ دیجیے تاکہ ہم سب مل کر اس بڑھتے ہوئے برائیوں کے سیلاب کو کسی طرح روکنے کی کوشش کریں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں آنے والی نسلوں میں اس معاملات کی خرابی بہت بڑھ جائے ایک جگہ کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ ایک کسان کے یہاں ایک چوہا رہتا تھا اس نے اپنا بل بنا رکھا تھا ایک دن اس چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی یہ تھیلے سے کوئی چیز نکال رہے ہیں تو چوہا بڑا خوش ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز آئی ہے تو اس نے جب غور سے دیکھا وہ چیز باہر نکلی تو حیران ہو کہ وہ تو چوہے دانی تھی چوہے کو جو پکڑتے ہیں وہ تو چوہے دانی تھی اب چوہا بھاگا بھاگا کبوتر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بھائی کبوتر یہ کسان تو مجھے پکڑنے کی تیاری میں لگ گیا مجھے پکڑنے کے لیے چوہے دانی لے کر آ گیا ہے میری مدد کرو تو کبوتر کہنے لگا کہ جا بھائی جا تجھے پکڑنے لگا ہے نا تو مجھے کیا ہے اپنا کام کر دفع ہو یہاں سے اس نے اس کو بھگا دیا چوہا مرغے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بھائی مرغے دیکھ ہم سب گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں یہ کسان مجھے پکڑنے کی تیاری کر رہا ہے میں تو مر جائے باہر جاؤں گا تو مجھے مشورہ دو میری مدد کرو میں کس طرح اس سے بچ سکتا ہوں وہ مرغا ہنسنے لگا وہ کہا بھائی چوہے دانی تیرے لیے لایا نا میں تھوڑی آؤں گا اس میں جا اپنا انتظام خود کر جا اپنا وقت ضائع نہیں کر پرے ہٹیاں سے اس کو بھی بھگا دیا چوہا بکرے کے پاس پہنچا اور بکرے سے جا کر فریاد کی کہ بھائی یہ چوہا دانی لے کر آیا ہے میرے کو پکڑ جا, پکڑا جاؤں گا میں تو مارا جاؤں گا میری مدد کرو ہم سب ساتھ رہتے ہیں تو بکرا کہنے لگا بکرا ہنسی حس, کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگا وہ کہا کہ بھائی چوہا دانی آئیے نا کون سا میں اس میں آؤں گا جا تو کام کر اپنا کئی اور راستہ نہ لے یوں کر کے اس کو بھی بھگا دیا رات ہوئی اچانک زوردار آواز آئی کٹاک کر کے اب سب نے جھانک کر دیکھا تو اس چوہے دانی میں ایک سانپ آ گیا تھا کسان کی بیوی اٹھی اس نے اس سانپ کو ٹٹولا تو دم سمجھ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اب جیسے ہی سانپ کے منہ پر ہاتھ رہا سانپ زندہ تھا اس نے ڈس لیا اس کو زہر نے سراہیت کی کسان بھاگا بھاگا حکیم کے پاس پہنچا حکیم آیا اس نے جب مریضا کو دیکھا تو کہ اوہ ہو بھائی فوراً فوراً اس کو کبوتر کا سوپ پلاؤ اب وہ کبوتر کو پکڑا اور گرم پانی میں ڈال دیا اس کو تھوڑی دیر میں اس کا تو سوپ تیار ہو گیا کبوتر کا خیر دوسرے دن خاندان کے لوگ عیادت کرنے آنے لگے جب قریبی مہمان آئے تو کہا بھائی ان کی تو دعوت کرنی پڑے گی کھانا کھلانا پڑے گا بھائی کیا کرے چلو بھائی جو مرغا ہے نا اس کو لٹاؤ اب جناب مرغے کو سب کر دیا گیا اس کا گوشت بنایا اس کا سالن والن کر کے دعوت ہو گئی ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیوی مر گئی اب جو تدفین اور میت سے جو لوگ گھر واپس آئے تو ان کو کھانا کھلانا تھا بکرا کھڑا تھا اے؟ بکرا کھڑا تھا اس کو بھی حساب کتاب پورا ہوا اس کی بھی دعوت ہو گئی چوہا اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا تھا تو لکھنے والے نے لکھا کہ یہ چوہا مدد کے لیے آیا تھا کہ میری مدد کرو تو سمجھانا یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں برائی بڑھتی ہے تو ہم یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے جناب یہ شراب نوشیہ جو بڑھتی جا رہی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چکن گونیا آج کل ہمارے شہر میں وبا پھیلی ہے مجھے ایک علاقے میں بتایا کہ کیپسول جو صرف پانچ روپے کا بکتا ہے دس روپے کا بکتا ہے اس کو چکن گونیا کی علاج کے طور پر سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے کا بیچا جا رہا ہے لیکن وہ ایسا کیپسول ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی اس کے مس یوز کی وجہ سے گردے خراب ہو رہے ہیں اور آج کا یہ نادان شخص اپنا مال کمانے کے لیے لوگوں کی صحتوں سے کھیلنے ذمہ دار نے بات کی ان سے کہ بھائی اگر ایسی کوئی بھی برائی ہو رہی ہے وہ کون لوگ ہیں جو ان کو سمجھائیں گے آخر معاشرے میں اگر برائی بڑھتی جا رہی ہے تو کوئی تو ہو جو اصلاح کرے اور دعوت اسلامی نے یہ کام کیا یہ کوششیں کی تو آج ہم جو جتنے بیٹھے ہیں اگر اپنا محاسبہ کریں اوائل کے دور دیکھیں تو ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو مختلف کرپشن میں مبتلا ہوں گے چوریاں کرتے ڈکیتیاں کرتے شرابیں پیتے برے ماحول میں وابستہ تھے لیکن کسی نے تو کوشش کی کسی نے اپنا وقت دیا کسی نے اپنے انفرادی کوشش کر کے ہمیں نیکی کے راستے پر چلایا تو اگر یہی کام ہر کوئی اپنے معاملے میں کرے دفتر میں رہنے والا اگر اس بات کو دیکھے کہ میرے دفتر میں کچھ لوگوں نے شراب کا سلسلہ شروع کیا ان کو کوئی تو سمجھائے رشوت لینے والوں کو کوئی تو سمجھائے کوئی اس طرح کا ناجائز معاملہ کرنے والوں کو کوئی تو سمجھائے تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو ورنا علماء فرماتے ہیں کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں نیک لوگ بدلنے پر قادر ہوں نہ بدلیں تو اللہ تعالی سب کو عذاب میں مبتلا فرماتا ہے تو اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے ہم غفلت و سستی دین کے معاملے میں یہ نہ کریں اپنے منصب کو پہچانے امروم بالمعروف و و عن المنکر کا اہم ترین منصب ہمیں ملا ہے مسلمان نیکی کرتا ہے نیکی پھیلاتا ہے برائی سے بچتا ہے دوسروں کو بچاتا ہے ہم نماز کو پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن ایک کاش یہ سوچ ہو جائے کہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ کسی ایک کو نماز کے لیے لے کے جائیں گے ہم رمضان کے کا مہینہ آ رہا ہے گرمی گرمی گرمی, گرمی کا نام لے کر مسلمان کہلانے والے سر عام کھا رہے ہیں پی رہے ہوٹل کھل گئے ان کو کون سمجھائے گا ایک علاقے میں جانا ہوا وہاں پر کہتے ہیں کہ 13 13 سال چودہ 14 سال کے بچے شراب پیتے ہیں یہاں پر ان کو کون سمجھائے گا اگر معاشرے میں یہ برائیاں بڑھتی جائیں گی تو پھر آخر اس کا سدے باب کیا ہوگا تو اس لیے ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہے اور پھر اس کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے دعوت اسلامی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ خرچ کریں الحمدللہ اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ہمارے امیر اللہ سنت کو سلامت رکھے کل مدنی مذاکرہ ہے اور مدنی مذاکرے کی کل خصوصیت یہ ہے کہ یاد رمضان یہ مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ شاء جنہوں نے اب تک کیا ہے دعوت اسلامی کے تحت ان کو دعوت ہے خصوصی طور پر کہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں اس سال جو ایک ماہ کا اعتقاف کرنا چاہتے ہیں دس دن کا اعتقاف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوں سبھی آ جائیں انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم لوٹیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی جل امین صلی اللہ علیہ